الحمد بعد فعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن محمد محمد وباری وسلم اللہ صلی اللہ سید محمد محمد وباری وسلم اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد وباری کوسلم دیکھیں قرآن پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ایک تو شیطان سے بچاؤ کے لیے آؤز بلّہ پڑھے فسط آئز بلّہ مین شعیط اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اللہ کی پناہ لے لے شیطان سے بچنے کے لیے تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اعوذ باللہ لوگ پڑھنا بھول جلتے بسم اللہ پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ہم یہاں اوپر بچیوں میں کلاس لیتے تھے ان کو کتاب پڑھتی تھی بسم اللہ سے شروع کرتی ہوں بسم اللہ بھی ایسے ہی بسم اللہ الرحمن یعنی کوئی احساس ہی نہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی عام بات کر رہا ہوں تو اعوذ باللہ تو اکثر بھول جاتے ہیں اور شیطان اپنا حصہ بیچ میں لگا لیتا ہے تو اس لیے جب بھی نیک کام شروع کرے آعوز بلّہ شیت الگ مفتی صاحب سے میں حدیث شریف پڑھتا ہوں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں اوز بلا بھی پڑھنی ہی. صرف اعزب بلّہ ہم نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں ایک اور بھی آیت رب اعوذ من آؤ بے کا من یہ سورہ مومنون کے آخر رقو میں اے ہمارے رب ہم ہر قسم کے شیطانوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی رہے دور ہی رہے ہیں. رب آؤ بے کا من حمزات کیونکہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے قرآن حکیم میں کہ اتنا اللہ شیطان کا بیان کیا ہے مکاریاں اور اس کی دشمنی اور اس کی حرکتیں اتنی بیان کی ہیں نا کہ اگر اس کو لکھا جائے اتنی موٹی کتاب تیار ہو جائے اسی شیطان سے ہم بچاؤ نہیں کرتے پھر ہمارے اضاف فرماتے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے لیکن حملہ چھپ کے کرتا ہے تو فرمایا شیطان ہمیں دیکھتا ہے ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے اب یہ تو چھپا دشمن ہے جب چاہے حملہ کر دیتا ہے تو فرمایا اس چھپے ہوئے دشمن سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تب اس سے بچو گے اسی لیے قرآن ایک بزرگ کے پاس گئے تو کسی نے پوچھا حضرت شیطان کے وسوسے بڑے آتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے پر قرآن کے آخر پہ شیتان کے وسوسے سے بچنے کا علاج لکھا ہوا ہے. قرآن کے آخر پہ شیتان سے بچنے کے وسوسوں کا علاج لکھا ہوا جس بندے کو دیکھو عورت کو دیکھو یہی سوال پوچھتی ہے جی نماز میں وسوسے آتے نماز میں وسوسے پہ. وسوسے تو آنے جب آپ بچاؤ ہی نہیں کرتے شیطان سے دن رات میں سو دو سو دفعہ تو باللہ یا بسم اللہ ربز بل یہ پڑھنی چاہیے اب ہم جب بھی کبھی گرد وظیفہ مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں میں سب سے پہلے یہ پڑھتا ہوں ربزادی کیوں اگر یہ نہیں پڑھو گے نا کوئی نہ کوئی شیطان آپ کو کام یاد دلائے گا وہ فلانا کام وہ فلانا کام وہ ذکر چھڑائے گا اس وقت پھر کام بڑے یاد آئیں گے تو سب سے پہلے اپنے دشمن کو اپنے سے علیحدہ کرو پھر آپ کو ذکر کی توفیق ملے گی ورنہ ذکر کرتے کرتے بیچ میں اٹھ کے چلے جائیں گے آپ ایسا خبیص ہے اس لیے میں تو سو دفعہ پچاس دفعہ بیس پچیس دفعہ یہ سب سے پہلے یہ پڑھتا ہوں رب کا منحمات اس کے بعد پھر میں نفس سے بچاؤ کرتا اپنا نفس یہ بھی بڑا خبیص ہے گھر کا بےدی لنکڑ ڈھائے پھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں وَمَا اوپرے نفس بسوء ربی ربی غفور پارا شروع ہو رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یہ تو بہت بڑا برائی کا حکم کرتا ہے مگر جس پہ میرا رب رحم کرے میرا رب بخشے والا مہربان پھر بھی مفسوں سے آنے نہیں بند ہوتے پھر ایک اور دعا پڑھتا ہوں رب اللہ کی مدد کو آسانی سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کریں کہ اللہ ہینڈز اپ میں نے ہاتھ کھڑے کر لیا میری بس ہو گئی اس سے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں تو اپنی بے بسی کا اظہار کریں اللہ کے آگے رب ان مغلوب فنتس اور پھر استفار پڑھنا شروع کریں اور استغفار میں سب سے پہلے یہ استفار کری بڑا عظیم و شان استفار ہے اور اس استفار میں استفار بھی ہے ساتھ بخشش کی بشارت بھی ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا دو بندے لڑ رہے تھے حضرت نے چھڑانے کے لیے ایک پنچ مارا مکہ تو وہ بندہ ہی مر گیا غیر اختیاری طور پہ وہ مر گیا حضرت کو لگتا ہے اپنی پاور کا احساس نہیں تھا کہ میرے میں کتنی پاور ہے ایک مکہ مارا اس کو ختم ہو گیا وہ تو پھر اس وقت حضرت نے دعا مانگی رب انی ظلمت تو نفسی فگ فرلی اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پہ مجھے معاف کر دے کیونکہ نبی نبوت سے پہلے بھی بہت بڑے ولی سے بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں تو یہ نبوت سے پہلے کی دعا ہے رب انی ظلمت تو نفسی فگ فرلی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا مجھے معاف کر دے اللہ نے بشارت سنا دی بالکل ساتھ ہے فغفر فرا لہو معاف کر دیا انبل غفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان یہ بڑی عجیب ہمارے ڈاکٹر شاہ صاحب کے خلیفہ ایک ناچنے گانے والا آدمی تھا بانسری بجاتا یہ بینڈ باجے سنتا ہے جی سب کچھ کرتا تھا کہ میں نے یہ استغفار بتایا چند دنوں کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہوگی رب ان ظلم تو نفسی فغفر فرلی ف هو الغفور الرحیم میں تو یہ پڑھتا ہوں عجیب اس کی تاثیر ہے اب چالیس دن اس کو سو سو دفعہ پڑھ لیں سے استغفار کو صبح و شام دیکھیں کتنی گناہ آپ کے چھوٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا تو اس لیے اس سے کر کے شیطان سے نفس سے بچاؤ کر کے پھر ذکر شروع کریں گے پھر اس میں دل لگے گا آپ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے مراقبے میں جاتے خاک مراقبے میں دل لگے گا مراقبے میں دل لگانے کے لیے پہلے کوئی کوئی تدبیر اختیار کرے تو پھر مراقبے میں دل لگتا ہوتا ہے تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اگر قرآن کا اثر اپنے اوپر دل چاہتے ہیں کہ قرآن کا اثر میرے اوپر پڑے تو بچاؤ کرو نفس اور شیطان سے اور پھر ایسی جگہ قرآن پڑھو مسجد میں بیٹھ کے یا اپنی خاص جگہ جہاں آپ بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھتے اس جگہ قرآن پڑھو ہر جگہ نا وہ بیٹھ کے پڑھو یہ کشور مجر ہے گھر والے باتیں کر رہے ہیں آپ وہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کا دھیان کہیں یا قرآن کہیں پڑھ رہے ہیں ایسے تھوڑی اثر ہوگا اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی ماحول ڈیولپ کرو ماحول بناؤ پھر آپ کے اوپر اثر پڑے گا قرآن کا ورنہ تو پھر ویسے ہی پڑھتے جائیں گے کان ادھر ہوں گے دماغ ادھر ہوگا دیکھ نیچے رہیں تو اس لیے عموماً میں قرآن کا درس دینے سے پہلے نا قرآن کا مزاج بناتا ہوں کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہو جائیں اللہ کا کلام ہے کوئی اس... کوئی چھوٹی بات تو نہیں سوچے تو صحیح کہ کس کا کلام ہے اس لیے یہ آج بڑے درد سے کہتے ہیں کہ لوگ بیوی کی باتیں بھی سنتے ہیں بچوں کی باتیں بھی سنتے ہیں دوستوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں سنتے ہائے ہائے ہی جی سب کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں سنتے حالانکہ اللہ کی بات سننے کا تو شوق ہونا چاہیے ذوق ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے کہ میرا رب کی کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ حکمر کیا اللہ کی جب شان ظاہر ہوگی نا سب کے سامنے پھر لگائے گا پتا کو میں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی سچ اللہ نے فرمایا ومن من اللہ, اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے خود شکوہ کیا اپنے بندوں سے وما قدر, اللہ حق قدر لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی قدر تو یہی ہے نا کہ اللہ کی کلام کی قدر ہو اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جی پانی پلا دو یا میرا یہ کام کر دو آپ کہیں جی محبت تو بڑی ہے پانی نہیں پلا سکتا افسوس ہے اس محبت کے اوپر یار ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں اللہ محبت تو آپ سے بڑی ہے لیکن بات آپ کی سننے کا ٹائم نہیں ہے ہمیں ہائے ہائے افسوس ہے یا اللہ محبت تو آپ سے بڑی ہے آپ کی باتیں پڑھنے کا اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس زبان سے نہیں کہتے ہمارا عمل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کبھی مجنو کہے لیلا کو کہ محبت تو آپ سے بڑی ہے بس آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے مجنو کو لیلا سے ملنے کا ٹائم نہیں ملے گا وہ تو ہر وقت اس کے خیال میں رہتا ہے اللہ اکبر تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت کر لیں اللہ کے کلام سے محبت ایسی شان و شوکت والی چیز ہے یقین کریں قرآن سے سچی پکی محبت پیدا کر لیں قیامت والے دن یہ آپ کو بخشا کے جنت میں لے کے جائے محبت تو ہونی چاہیے ہم, ہمیں محبت نہیں ہے بس دیلی ڈالیے بس ایسا قرآن کیت کی پڑھیں تو ایسا ہو میری عادت ہے میں شیر بھی پڑھتا ہوں اب شیر کم پڑھتا ہوں اور آیتیں بھی پڑھتا ہوں لوگ شعر کو کہتے حضرت شیر لکھوا دینا کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ایت لکھوا دو یا بتا دو ایت کون سے پارے میں یا کہاں کوئی ذوق نہیں ہے ایت سننے کا حیرانی ہوتی مجھے پھر اس لیے میں شیر کم پڑھتا ہوں تو لوگ شیروں کو کہتے ہیں یہ جی لکھوا دیں یہ کہاں سے اپنے پڑھا کیا ہوا اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو کسی کسی پہ اثر ہوتا ہے بس حالانکہ قرآن اللہ کی بات ہے یار سہان اللہ ہم, ہمیں تو ہمارے سامنے کوئی اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے تو دل دماغ میں دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی تو یہ اللہ کی نظریں ہیں قرآن کے اندر اللہ کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں اب بھی ہاں اب بھی ہمارے حضرت قرآن کی شان کے بارے میں شیر پڑھتے ہوتے ہیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا کہ در موتی کو کہتے ہیں فشاں ایسے موتی بکھیرنا یہ قرآن تو موتی بخیر رہے ہیں. فرمایا نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا وہ جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کہ قرآن صحابہ قرآن لوگوں نے جو مرے ہوئے تھے صحابہ ہیں کافر تھے پھر کلما پڑا قرآن کے عاشت بنے جدھر فت ہی فتحتی گئی اور آج ہم اسی قرآن سے معروم ہیں ہے صحیح ہمارے پاس قرآن لیکن ہمارا تعلق بڑا ڈھیلا ہے قرآن کے ساتھ جس قوم کے پاس اللہ کا قرآن ہو وہ قوم پوری دنیا کو فتح نہ کرے بس پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں اندر نہیں اتار دے اصل مسئلہ یہ ہے اندر سراپا قرآن نہیں بنتے میں کہوں رہا ایک ہزار بندے اس پورے ملک میں سراپا قرآن بن نہ چلتے پھرتے وہ آگ لگا دیں گے ہر طرف اسی لیے علامہ اقبال نے رو کے کہا تھا رو پڑا وہ بچارہ غم سے کہا سینہ گرمی قرآن تہی کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے چنی مرداں دہی اب میں کون سے مردوں سے کیا امید رکھوں کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے یقین کرے قرآن سے گرمی پیدا ہوتی ہے دل دماغ میں تو جب کبھی غفلت ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہوں ایسے وار چڑھ جاتا ہے پھر بندے کو جوش چڑھ جاتا ہے یا حضرت پیر غلام حبیب کی کبھی کیسٹ سیڑھی ملے تو اس کو سنتا ہوں تو حضرت قرآن بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ بول رہا ہے تو کیا ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے آیت آیت آیت آیت تو اسی لیے میں اپنی مجلس ذکر میں بھی قرآن ہی رکھتا ہوں میں نے کہا چلے لوگ آتے تو ہیں اسی بہانے شاید کسی کو ذوق پیدا ہو جائے الحمدللہ دو چار دوستوں میں بتایا کہ ہمیں ذوق پیدا ہو گیا ایک عالم میرے دوست ہیں میرے کہ آپ کا درس سن سن سن کے میں نے بھی اسی طرح درس دینا شروع کر دیا اپنی مسجد میں پہلے لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے اب میرے لوگ قریب آ گئے کیونکہ میں قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں لوگ تو کہتے ہیں نا یہ یہودیوں کے لیے آئے یہ عیسائیوں کے لیے آئے یہ منافقوں کے لیے ہے اور آپ کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں کچھ حصہ قرآن کا یہودیوں کے لیے کوئی عیسائیوں کے لیے کوئی منافقوں کے لیے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تو خدا کے بندے جو یہودیوں عیسائیوں کی آیت ہے اگر آپ یہودیوں عیسائیوں والا کام کر رہے ہیں تو اپنے اوپر فٹ کرو نا اس کو آتا مرون تم تون کتاب لوگوں کو نکی کا حکم کرتے ہو عطا امرون سبل بر وطن سونان اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور پڑھتے تم کتاب ہو کام تمہارے کیا ہے ہم بھی بالکل یہ فٹ ہوتی ہے یہودیوں کے لیے ہے فٹ ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم قرآن اللہ اکبر کبیر اور واقعی بعض لوگ قرآن پڑھتے امام غزالی فرماتے ہیں. قرآن انہوں پر لانت بھیج ہے فٹ ہے لانت ہے تیرے اوپر جس ان کا حضرت کیسے لعنت بھیجتے تو کہا جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جب یہ عید پڑھتے ہیں اللہ علی اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو وہ قرآن کے الفاظ میں اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں ایک بندہ مجھے کہ گا جی میں جھوٹ بولتا ہوں وظیفہ بتائیں کوئی میں نے کہا جلدی جھوٹ چھوڑنا ہے ایسے ایسے کل کا جلدی چھوڑنا میں نے کہا یہ تین دن یہ آیت پڑھو اللہ اللہ تین دن کیا ایک دن میں ہی چھوڑ دیں گے جب لاہن کی عیت پڑھیں گے نا تو ڈر لگے گا کہ توبہ ہی توبہ تو جھوٹ چھوڑنے کا بڑا آسان طریقہ ہے پڑے ایسا کو ذرا سو دفعہ روز پڑھیں نا یہ وظیفہ لانت اللہ القاضبین دیکھو جھوٹ چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا لیکن ہم نے تو قرآن کو بس رکھا ہوا ہے کہ وہ اوپر سجا کے رکھا ہے اللہ اکبر کبھی اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن گھروں میں پڑھا ہے اور ہو او او او او او او او. یہ آپ کے خلاف گواہی دے, دے دے گا قرآن حجت ال کے خلاف حجت بن جائے گا آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کیوں اس لیے اللہ سے شکایت کرے گا کہ روز برتنوں کو صاف کرتے تھے جھاڑو صحت صاف کرتے تھے لیٹرین بھی صاف کرتے تھے اور میرے اوپر کئی کئی ہفتے مٹی پڑ جاتی تھی میرے اوپر سے مٹی بھی صاف نہیں کرتے تھے تو پھر مقدمہ اللہ کے دربار میں ہوگا قرآن شکایت کرے گا تو پکڑے جائیں گے کہ نہیں حکم ہوگا خزو ہو فاغ ہو فمل جہیم سلو ہو سبعون پکڑو اس کو ذرا جی ستر گز لمبی زنجیر میں پھرو دو یہ اللہ کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتا تھا اللہ حکمر تو قرآن کے بالکل ایسے ایسے ہو جاتا ہے بندہ ایک دفعہ تو اسی لیے پھر اللہ نزل آسن الحدیث کتاب متشابہ مسان تکشمن جلود الزین یقش و رب سمت ہوں وقلوب ہوں اللہ, اللہ نے بہترین بات اتاری ہے اللہ نزل آسن الحدیث کتاب متشابہ ملتی جلتی آیات ہیں مسانیہ دہرائے جانے والی ہیں مسانیہ تک شعر ہو جلود الزین یکش ان جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کے دو تین پارے قرآن پڑھے مراقبہ کرے دل لگ جائے گا کیونکہ قرآن پڑھنے سے چمڑا نرم ہو جائے گا جب چمڑا نرم ہو جائے گا تو تلینے کلوب بھی ہو جائے گا <سلام> لیکن ہم پڑھتے نہیں اور خصوصاً قرآن کا تعلق ہے تحجت اور فجر کے ساتھ تحجت اور فجر میں پڑھنے کو خود بخود دل چاہتا ہے اور دن کو پڑھنے کو پھر مشکل ہو جاتا ہے تحجت میں اور فجر میں خود بخود دل چاہتا ہے کہ پڑھوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا قرآن لگتا ہے تحجت کے وقت کا وہ قرآن الفجر ان نہ قرآن الفجر کا آنا مشہور اور صبح کا قرآن اور صبح کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے اتراتے زبادہ زبادہ زبادہ علامہ اقبال نے کہا مجھے جو کچھ فیض ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے اور قرآن کو تہجت میں پڑھنے کی وجہ سے دو وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے عشق و جنون ہے اور دوسرا اللہ کے کلام کے ساتھ عشق و جنون ہے آخری عمر میں ان کا گلا بیٹھ گیا تھا قرآن اونچی نہیں پڑھ سکتے اونچی قرآن پڑھتے تھے تو پھر انہوں نے ایک بڑا لاجواب جلا ہوا شہر نکالا دل کو جلاتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں جی اللہ اکبر در نفس سوزے جگر باقی نمان لطف قرآن سہر باقی نمان کہ صبح اور تہجت کے پڑھنے کا وہ قرآن چن گیا میرے سے کہ گلا ساتھ نہیں دیتا اس لیے میرے دل میں وہ درد و سوز بھی ختم ہو گیا کہ میں درد و سوز پیدا کرتا تھا قرآن کی تلاوت سے وہ تلاوت ہو نہیں سکتی اس لیے وہ درد و سوز نہیں رہا آئی آئی آئی آئی واقعی میں نے خود تجربہ کیا تحجت اور فجر میں آپ قرآن نہ پڑھیں تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے غبارے میں سے ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے بالکل ٹھس ہو جائیں گے اور تحجد میں قرآن پڑھ لیں ماشاء اللہ سارا دن بیٹری آپ کی اتنی چارج ہوگی کہ بس اللہ اکبر کبیرا تو اس لیے بھائی اپنی بیٹری شروع شروع میں چارج کر لیا کریں تاکہ سارا دن آپ کا دل والا موبائل چلتا رہے اگر صبح آپ سوئے رہے یا موئے رہے اور تہجد بھی نہ پڑی فجر بھی صحیح نہ پڑی اور پھر کیا ہوگا دن کو کچھ نہیں ہو سکتا دن کو کچھ نہیں ہو سکتا تہج سے لے کر اشراق تک کا ڈیڑھ گھنٹہ باقی تیئیس گھنٹوں سے افضل ہے تیئیس گھنٹے آپ کرتے رہیں اور راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سہر گاہی اس لیے تجدید کے قرآن کو پابندی کریں اسی مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین نیکی تحجت کے وقت دیکھ کر غور و فکر کے قرآن پڑھنا یہ سب سے افضل نے کیفلا یہ <التحدث> میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے تالے لگے ہوئے تو اس لیے ایسا والا محبت ہو اللہ کے کلام کے ساتھ حقیقت میں یہ اللہ کے کلام کے ساتھ محبت نہیں یہ اللہ کے ساتھ محبت <التحدث> تو کلام جو اللہ کے نسبت جو سب سے بڑی اللہ کی طرف ہے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں آنکھیں بند کر کے تصور میں دیکھیں ہر طرف قرآن ہی قرآن ہے حتیٰ کہ نبی نے منع کر دیا میری حدیث بھی نہ لکھو تاکہ پوری توجہ قرآن کی طرف ہو صحافت جھپٹتے تھے کہ کون سی آیات اتری یاد کرتے تھے یاد کراتے تھے ہر وقت قرآن کے حلقے لگے ہوتے تھے مجھے نبی میں ہر وقت قرآن کے حلقے لگے ہوتے تھے اور ہمارے یہاں مدرسوں میں بھی قرآن سرسریس ہے یعنی اتنا غضب ہے کہ جب کتابیں بانٹتے ہیں نا اس کو بخاری شریف دے دو اس کو مسلم شریف دے دو اس کو ابو دعود دے دو ان کو فلان دے دے ان کو فلان دے دو اچھا جو ڈھیلا ہوگا سب سے گیا گزرا چلو اچھا اس کو اما پارا دے دو یعنی اس کو قرآن دے دو یعنی حیرانی ہوتی بالکل نکما گیا گزرا آگے آنے دو بھائی آ جاؤ آ جاؤ جگہ بن جائے گی یار ہلو پھر ہلنے سے جگہ بنے گی دیکھو جتنی دفعہ ہلتے ہو اتنی دفعہ جگہ نکل آتی ہے تو کوئی تو بات ہے نا اگر بیس پچیس اور بندے آئے وہ بھی ادھر آ جائیں گے یار تم سمجھتے نہیں ہے بات کو <Mitchell> <coughs> <tousse> <tousse> جو چوکڑی کے بغیر بیٹھ سکتا ہے نا وہ بیٹھ جی چوکڑی مار کے دو بندوں کی جگہ گھیرتے ہیں جو نہیں بیٹھ سکتا وہ تو چلے چوکڑی مارے نا جو بیٹھ سکتے ہیں پتلے پتلے وہ کیوں چوکڑی مارتے دو جانو ہو کے بیٹھو حضرت ہم ہم لوگ تو مجاہدہ کرتے نہیں ورنہ اکوڑا خٹک کے شیخ العدی سے حضرت مولانا عبد الحق دیوبند سے فارغ تھے وہ اسی سال کی عمر میں دو زانو ہو کے اس طرح بخاری شریف پانچ کلو کی بخاری شریف ایسے ہاتھ میں رکھ کے تین تین گھنٹے پڑھاتے تھے शुरु शुरु ریل پہ نہیں رکھتے تھے ہاتھ تو ہاتھ اسی سال کی عمر میں ویسے ہاتھوں پہ ریش آ گیا راشا چڑھ جاتا ہے ہلتے کیسے مجاہد ہوں گے کیا ادب ہوگا اللہ طاقت بھی دے دیتا ہے. یہ قرآن کی قرآن کی بھی اور حدیث کا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات بنتی ہے. یہ صحابہ کشتے نہیں کھاتے تھے اور نہ کوئی بکرے کھاتے تھے اتنے بڑے بڑے ان کے اندر روحانی پاور بڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو دو تین تین دن کے بعد کھانا ملتا تھا تو صحابہ کا تو عجیب حال ہے تو ان کو قرآن کی پاور اتنی تھی اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا ایک عجیب شعر کہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فکر و گنا نہ کر تیرے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت کی قرآن کی محبت کی چنگاری ہے تو غربت کا ڈر نہ کر تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فخر و گنا کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار کو حیدری شباب. کہ جو کے روٹی کھاتے تھے اور خیبر کا دروازہ اکیلے نے اکھاڑ کے یوں پھینک دیا اور چالیس بندوں نے بعد میں اٹھایا وہ نہیں اٹھا شباب. تو ایمان کا جوش تھا نا وہ کوئی پاور تھی کوئی کچھ کھاتے تھے وہ اللہ اکبر کبیرا تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فخر و گنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعر پر ہے مدارے کو شعر کہنے والے میں کتنی آگ لگی ہوئی ہوگی شعر بنانا آسان نہیں ہوتا ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک نظم کہی فرمائے جس طرح عورت کو بچہ جنتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اتنی تکلیف بندے کو شعر بناتے ہوئے یا بیان لکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہمارے حضرت جب بھی نیا بیان لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک نئے بیان کی ولادت ہو گئی ہے یہ <laughs> کہتے ہیں لفظ کہ جس طرح عورت کو بچہ جانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا اس طرح لکھتے ہوئے اس کو, ہو کو اتنا کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے گم زدہ ہوتا ہے پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے اور پڑھنے والے ایک نظر اچھا ہوگا اچھا پڑھتا ہی نہیں تو شیر بنانے والوں کو بڑی بڑی اس کو بے چینی ہوتی ہے تو وہ نکلتی ہے چیز ایسی ہوتی ہے ورنہ تو ہر کوئی بندہ لکھے یہ جو کام کی چیزیں ہیں نا یہ تہجت میں بنتی ہیں اور بڑا غمزدہ ہونا پڑتا ہے بندے کو بڑا رونا پڑتا ہے مکتوبات مجدل افسانی حضرت مولانا کے حالات دیکھ لو یہ ہے نا میری کتاب یہ محبت رسول کے اضطراب اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ محبت رسول کا اضطراب کیوں ضروری ہے اضطراب اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو تو اس میں میں نے حضرت مولانا شہر حدیث مولانا ذکر علامہ اقباب بہت سے لوگوں کے حالات واقعات لکھے ہیں کہ ان کو کتنی بے چینی ہوتی تھی یہ مولانا الیاس کی جو تحریک چلی ہے یہ ایسے ہی سو،, سو سو سو کے راتیں انہوں نے گزاریاں تو تب یہ چلیے رات کو نیند نہیں آتی تھی حضم مولانا الحسن علی ندوی نے ان کے حالات لکھے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی اس بے چینی کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ مولانا کتنی بے چینی ہوتی تھی اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی اٹھ کے کمرے میں ایسے گردش کرنے لگ جاتے تھے ایک دن بیوی نے کہا حضرت کیا ہوا آپ سوتے کیوں نہیں ہیں کہا اللہ کی بندی اگر جو مجھے غم لگا ہوا ہے اگر تمہیں غم لگ جائے تو جاگنے والا ایک نہیں جاگنے والے دو بن جائیں گے لوگ بغیر کرمے کے مر رہے ہیں اور الحاظ سویا پڑا اللہ کتنا غم ہوگا تو غم زیادہ ہوگا نا جو بندہ پھر وہ نئی نئی تخلیقات ہوتی تو اسی طرح غم زیادہ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیفیات بن کے چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے غافل غافل طلبہ غافل لوگوں کے بارے میں کہا سفیوں کو کیا خبر میرے جنوکی۔ کی الحم اقبال کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنا جنون اور دیوانگی ہے اسلام اور قرآن کے لیے کہتا سوفیو ملا کو کیا خبر میرے جنون کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے اور میں نے گربان پھاڑ لیا کہ میں نے اللہ کی محبت کے جنون میں گربان پھاڑ لیا ہے اور ان کا ابھی سر دامن بھی چاک نہیں ہے یہ پلے کا ایک ذرا سا بھی نہیں پھٹا ہوا فاک فاک. ایک وہاں شہر گزرے اس میں, میں نے تھوڑا سا کلام پڑھا تھا دیوانہ ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی نماز بھی نہیں کہا پڑتا ہوگا نماز آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدھوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم میں مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں کہو کہ ہم سجدہ کر کے دکھاتے ہیں کہ زمین کمپنے لگ جائے گی اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سیماب ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان جب سجدہ کرتے تھے تو پہاڑ اس طرح کانپتے تھے جیسے پارا کانپتا ہے ایسے سجدے کرتے تھے بلکہ یہاں تک انہوں نے نقطہ پیدا کیا ہمارے حضرت نے یہ شیر کسی کو خط میں لکھا نشانے سجود تیری پہ ہوا تو کیا حضرت الحسن علی خرکانی جس پتھر پہ سجدہ کرتے تھے اس پتھر پہ نشان پڑ گیا تھا تو فرمایا نشانے سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا ایک ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے کہ تیرے پیشانی تو مٹی کی بنی ہوئی ہے اس پہ تو نشان پڑ جانا آسان ہے زور سے سجدہ کرو بڑی جلدی نشان بن جائے گا مزہ اتنے سجدے کیے کہ پتھر پہ نشان پڑ گیا نشان سجود تیری زمین پہ ہوا تو کیا ایک ایسا ہے کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے اللہ اکبر کبیر ہے تو کیسے یہ لوگ سجدہ کرتے ہوں سنینا مصر و فلسطین میں وہ ازاں میں نے اللہ اور فلسطین کی سیر کے لیے گیا اور ہمارے حضرت نے بھی یہ شعر پڑھا سنینا مصر و فلسطین میں وہ ازاں میں نے, کہ دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رش آئے سی کہ پہاڑ کانپنے لگ گئے تھے ان اذانوں سے اور آج ہماری ازانوں سے بندے نہیں جاگتے فرق دیکھ لفا ہیں کیسے مجھے الفاظ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن اللہ کی اضاء اور مجاہد کی آزاں اور الفاظ وہی ہیں جذبے میں فرق ہے نیت میں فرق ہے آواز میں فرق ہے وہ کدھر گئے لوگ اس لیے کہ قرآن اندر نہیں اترا جس بندے کے اندر قرآن اتر جائے نا وہ عجیب چیز بن جاتا ہے وہ سراپا قرآن بن جاتا ہے پھر اس بندے سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا جی راض کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اس لیے سراپا قرآن بنے اندر آن، آپ کے رگ رگ ریشے ریشے جی اندر تک چلا جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بندے کے شارغ سے بھی زیادہ قریب میں نے آلم سے پوچھا اس کا معنی بتاؤ کیا ہے اس عید کا اب سوچتا رہا کہ اللہ دل سے قریب ہے نہیں اللہ نے کہا میں nah, nah. شارک سے بھی کریب ہوں تو دل دل سے بھی قریب ہے ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کے اندر لگتا ہے مری ہوئی ہے کہ دل سے آگے کیا ہوتا ہے میں نے کہا روح ہوتی ہے روح رو نکل جائے تو بندہ ختم ہے تو جب اللہ کسی کے قریب آتا ہے اتنا قریب آتا ہے کہ اس کی شارق اس کے دل حا کہ اس کی روح سے بھی قریب ہو جاتا ہے سبحان اسی کو لامہ اقبال نے کہا تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے آسا ہے, ہے حق خدا زندوں کا خدا ہے سبحان جو مردے ہیں ان کا خدا نہیں تو اللہ روح سے قریب ہو جاتا ہے اور جب روح کے اندر قرآن اتر جاتا ہے روح کے اندر اللہ کی تجلیات روح کے اندر آتی ہیں اور پھر بندے کے دل و دماغ میں انقلاب برپا ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کے اوپر اثرات کرتا جو خود سویا ہوا وہ سویا ہوا دوسروں کو جگا سکتا ہے جس بندے کا دل سویا اور مویا ہوا وہ, وہ دوسروں کو کیا جگائے گا وہ تو بےچارہ خود قابل رحم ہے تو اس لیے پہلے یہ دل دماغ جگانے پڑتے ہیں یا تو مراقبے کی کثرت کریں آٹھ آٹھ گھنٹے مراقبہ کریں یا پھر یعنی قرآن کے چند چلو پی لے میرے منہ سے جام لگا دے ایسا کہ ایک دو گھونٹ سے میرا کیا بنتا ہے ایک دو آئے پاروں پہ پارے ہضم کر دیں پھر بندے کو جو ہے نا او اللہ تعالیٰ پھر ایسے علوم و مارا عطا فرماتا ہے زبان میں تاثیر آنکھ میں تاثیر ہر چیز میں تاثیر پیدا کر دیتا اس لیے حضرت خواجہ عبد الغفور مدنی اپنے شیخ کے عاشق تھے مدینے میں بڑا مجادا کی زندگی گزاری اور پتہ نہیں دس دس گھنٹے مراقبہ کرتے تھے نقش بندی اور ہوتے حضرت مراقبہ کرواتے تھے یوں انگلی ہلاتے زنگ دور دور اللہ کرتے تو پانچ سو بندہ لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا تھا اتنی کبھی توجہ تھی اتنی کبھی توجہ تھی اور حضرت پینٹ کورٹ والے کو اپنی مجلس میں نہیں پہننے دیتے تھے اور جو بیٹھتا ایک کہتے ہیں کہ ہائی سپریم, سپریم کورٹ کا جج ملنے آیا وہ پینٹ کورٹ میں آ گیا تو حضرت ایسے شاہین کی نظر سے دیکھا کہا یہ کیا انگریزوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کی ٹائی میں انگلی ڈال کے اس نے کہا جی میں حضرت کھول دوں گا نہیں میں خود کھولوں گا یوں کھول مارتے تھے اتار کے کہ یہ کیا انگریزوں کا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے لگے کہ یہ کیا ہے کوئی انسانوں والا لباس پہنو تو کیا ان کا جاو جلال تھا کہ اتار اتار کے ٹوکرا بھار لیا تھا نے. اللہ اکبر کیا شان تھی کہ بہت ہی توجہ تیز تھی اپنے شیخ کے آخری خلیفہ تھے اور اتنا مٹایا تھا خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ میں رہتے تھے جنگل سے لوگ لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے حضرت پٹھان تھے وہ مضبوط خدمت کرنے والے اتنا بڑا بنڈل اٹھاتے اور وہاں کے جاہل لوگ کہاں پہ چانتے ہیں تو کہ لگے کہ لگتا ہے کہ یہ پیر قریشی یہ خوراسان سے گدا لے کے آیا تو حضرت کو پتا چلا حضرت بڑے گمزدہ ہوئے کہ یہ شیخ الحدیث دلی میں شیخ الحدیث ہے میرے پاس تو میں مٹانے آ گیا اللہ اللہ سیکھنے آ یہ تو بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں یہاں کے لوگ تو حضرت نے ایک دن بلا کے خلوت میں کہا کہ حضرت بھائی مولانا آپ تھوڑی لکڑیاں لے آیا کریں لنگر میں حصہ ہی ڈالنا ہے حصہ ڈل جائے گا تو آپ اتنا بنڈل اٹھاتے ہیں یہاں کے جہاں لوگ آپ کی قدر نہیں جانتے تو وہ باتیں بناتے ہیں مولانا نے پوچھا حضرت کیا باتیں بناتے ہیں کہا بس بناتے ہیں کہا حضرت بتائیں تو صحیح کیا بناتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ پیر قریشی خوراسن سے گدا لو لیا اتنی لکڑیاں کہ گدا بھی نہیں اتنی اٹھا سکتا کہا حضرت یہ پہچانتے ہیں مجھے میں آپ کا گدے ہی تو ہوں کہاں شیخ العدیث اور کہاں اپنے آپ کو مٹا کے کہا حضرت میں آپ کا گدے ہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ میں جب مٹ جاتی ہے پھر ہے جی مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ مٹ جا جی تو سمجھیا میں ہاں مٹیا تھی حجے بھی تین مٹیا تو پھر اللہ تعالی علوم معرف عطا کرتا ہے پھر اس کو علم کے لیے زیادہ کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی نہ ہو ملت پھر اللہ اس کو علم لدنی نصیب فرما دیتے ہیں اس لیے جب قرآن پڑھیں تو قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے کی تیاری کریں یا نہیں کہ اندازہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا بڑا سا ذکر فکر کریں اوز باللہ پڑھیں استفار کریں نفس کو اپنے سے دور کریں پھر جو سوچیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا علامہ اقبال نے کہا میرے والد صوفی منش تھے انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا میں دسویں کے بعد قرآن روز پڑھتا روز پڑھتا ابا جی آتے پوچھتے اقبال کیا پڑھ رہے ہو کہ میں سامنے ہوتا کہ جی نظر آ رہا ہے کہ میں دیکھ کے قرآن ہاں ابا جی آپ کو پتا ہی ہے قرآن پڑھ رہا ہوں اچھا <تصفح> تین دن میرے سے پوچھتے رہے کیا پڑھ ہو میں روز ایک ہی جواب دیتا پھر جی قرآن پڑھ رہا ہوں تیسرے سے میں نے کہا ابا جی روز آپ کو پتا ہے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا ہوں روز آپ پوچھ کے چلے جاتے ہیں تو کیا مقصد پڑھتے ہیں ایسا پڑھا کرو جیسے آپ پر نازل ہو رہا اس کیفیت کے ساتھ پڑھو گے پھر تمہیں اللہ کے ساتھ صحیح رابطہ نصیب ہوگا پھر انہوں نے اس پر شیر بنایا تیرے پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کہ قرآن کے دل کی اکنا نہ قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ کے دل پہ اللہ نے نازل کی ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نظول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف امام راضی اور صاحب کشاف تمہیں قرآن نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ تمہارا ضمیر زندہ و بیدار نہیں ہو جاتا پھر اللہ تعالیٰ ایسا علوم و معرفتہ فرماتا ہے قرآن میں سے نئے نئے علوم نکلتے ہیں یہ ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے لیے اس میں ہر زمانے کی مناسبت سے چیزیں موجود ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ جو آیت میں نے دوبارہ پڑھی علم, یا علم بی ان اللہ یرا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہے یہ روحانیت کا خلاصہ یہ آیت روحانیت کا خلاصہ ہے ہمارے حضرت وہاں گئے گجرا والا میں وہاں کے ایک شیخ غیر مقلدوں کے شیخ حدیث ایک کریلا دوسرا نیم چڑا تو وہ, وہ بھی حضرت کا بیان سننے آ گئے تو حضرت نے کہا بھائی اچھا تو مراقبہ یہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے کم از کم یہ تو مانو یہ حدیث جبریل میں ہے نا کہ ومل احسان احسان کیا ہے کہ ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہا کبھی اس طریقے سے نماز پڑھی جی ہمارا تو دماغ ہی نہیں اس طرف گیا کہ کبھی یہ سوچ کے بھی نماز پڑھنی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے فرمایا یہ قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ تم, تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہر وقت دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے اس نے جب قرآن سنایا تو میرے اوپر ایک کیفیت تاریخ ہوئی کہ جب بھی میں قرآن سناتا تھا جب میں نے قرآن سنایا تو ہر وقت یہ میرے دل کے اوپر محسوس ہوتا رہتا تھا کہ اللہ مجھے سن رہے دیکھ رہے میری دل کی باتیں جانتا ہے ہم وہاں اعتقام میں بیٹھے تھے تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی جب شیخ کہہ دے تو پھر بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے بات دل کی بات صحیح ہے پر میں وہ بندہ کمالات نقش بندیا کی نسبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے سن رہے اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ میرے دل کی باتیں جانتا بھی میں کمالات نقش بندیا نسبت کمالات نقش بندیاں اس کو نصیب ہو جاتے ہیں کہ اگر جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میرے دل کی بات جانتے ہیں اللہ اللہ دیکھ رہے. اور اللہ دل کی بات بھی جانتا بے شک ہم جانتے ہیں جو بندے کے دل میں وصف سے آ رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو دل میں ہم باتیں پکاتے رہتے ہیں اللہ کو پتا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ تو اس لیے اس ایت کے اوپر عمل کریں ہر وقت یہ تصور مجھے دیکھ رہے, ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت مراقبہ کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ہر وقت ہی آپ مراقبے میں رہیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بس اور اگر یہ کہہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ پھر تو مزہ ہی آ گیا ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے دونوں طرف سے اشارے ہو گئے اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اللہ کی تجلیات میں گم ہوں اللہ کی تجلیات میں گم پھر تو بات ہی اور ہو جاتی ہے الم عالم اللہ اللہ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہر بندے کو دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے اس لیے ہر پریشانی کے حل کے لیے میں نے ایک وظیفہ قرآن میں سے ڈھونڈا ہوا ہے, جنرل ٹونک ہے, یہ ہمارا ہے انٹرنیشنل وظیفہ جو وہ مرد مومن تھا نا رجم مومنو یقتوں میں ایک بندہ درپردہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر اس نے فرعون کی قومی اسمبلی سے بڑا زبردست بیان کیا نیوٹر بن کے اور آخر پہ اس نے یہ کہا فص ما اکول القم جو باتیں میں نے تم نے تم سے کی ہیں ایک دن آئے گا کہ تم مجھے یاد یاد کرو گے میری باتوں کو باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا جو کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا یہ عید کا یہ مطلب ہے فصل تز کر ما اکول ان اللہ بے باد میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں بے شک اللہ دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ بندے کا ایمان یقین اللہ پہ مضبوط ہو جاتا اس لیے جو آئے لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی پریشان ہو جاتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو بیوی بچے جسم جان ایمان ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤں اللہ ان اللہ بسی روم بات با کہ یا اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا بے شک تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ, یہ بھی یہی ہیں. علم یا علم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تھا نا علم اللہ اس میں سب سے اونچی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے دیدار کے لیے تڑپے گا اس کو قیامت والے دن دیدار ہوگا جو یہاں اللہ کے دیدار کے لیے نہیں تڑپتا نا تو اس کو پھر آسانی سے دیدار نہیں ہو سکتا جو آپ تیاری نہیں کر رہے دیدار کی تمنا ہی نہیں ہے تیاری ہی نہیں ہے دعا ہی نہیں کرتے تڑپتے نہیں ہے تو زبردستی دیدار کروائیں گے آپ کو اس کے لیے یہاں سے تڑپنا پڑتا ہے میں نے اپنے حضرت کو دیکھا جب اللہ کے دیدار کی بات ہوتی ہے نا حضرت کے آنسو نکل آتے. ایسا کوئی ذوق ہے اللہ کسی محبت اور دیدار کا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ہر لہجہ نیا تور نئی برقیت تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے اسی لیے حضرت کوہ تور کی سیر کے لیے بھی گئے اور پھر سفر نامہ بھی لکھا کہاں کہاں نہ میں گیا تیری دید کی تلاش میں کہ کو تور پہ بھی گئے اللہ اکبر کبیرہ وہاں تجلیات تو جہاں ایک دفعہ تجلیات آنی شروع ہو جاتی ہیں آتی رہتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ حسرت ہونی چاہیے کہ اللہ کا, دیدار ہو اللہ کا دیدار ہو جائے اللہ کا دیدار ہو جائے اللہ کا دیدار ہو جائے سو نمبر کی کوشش کریں گے پچاس آٹھ آ ہی جائیں گے اگر کہیں جی تینتیس نمبر ہی لوں گا تو بس ضرور فیل ہوں گے اس لیے ہمیشہ جب حدیث میں آتا ہے کون سی جنت مانگے جنت الفردوس مانگے تو نیچے والی کوئی نہ کوئی جنت مل جائے گی اگر کوئی کہا جی مجھے تو جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دینا خدا کے بندو اعلیٰ جنت مانگو اللہ سے مانگ رہے ہیں کسی بندے سے مانگ رہے ہیں اس لیے اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو اللہ کا اپنا دیدار نصیف علم یا عالم بھی ان اللہ ہے یار اس لیے حضم شادی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ نا ان کا آخری وقت قریب آ خادم ایسے بڑے بزرگوں کو کئی بھولے بالے خادم ہوتے ہیں تو وہ دعا کرنے لگے حضرت میرے یا اللہ میرے حضرت کو جنت ہے تو فرما جنت چپ کر کے بیٹھ مت دعا کر میرے لیے جنت کی وہ ڈر گیا کہا حضرت جنت نہیں آپ کو چاہیے کہا بیس سال سے اللہ مجھے خواب میں جنت سجا سجا کے دکھا رہا ہے میں منہ پھیر لیتا ہوں جنت کی طرف سے کہا یا اللہ یہ جو سارا محنت بجا راتیں میں نے کاٹی ہیں جنت کے لیے بس میری محنت ضائع گئی میں تو سب کچھ تیرے دیدار کے لیے کر رہا ہوں میری ساری محنت ضائع ہو گئی اگر تج جنت مجھے دے گا بس اور دیدار نہیں کروائے گا جسے اسودگی چاہیے اسے اصودا کر بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے اللہ ہم رٹیں گے مطلب گچے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں اللہ کے دیدار کے ہیں یہ باقی چھوٹی چیزیں تو مل ہی جانی ہیں اس لیے اللہ کے دیدار کی طلب ہونی چاہیے تڑپ ہونی چاہیے مانگنا چاہیے یہ نہیں کہ جنت دے دو یہ دے دو ٹھیک ہے وہ سب چیزیں بھی مانگنی چاہیے لیکن وہ مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے اللہ आ, کی اس لیے انہوں نے شیر بنایا جس کا عمل ہے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر اس سے بھی اوپر چلے جائے اللہ کے دیدار کی تمنا کرو بار بار دیدار کی تمنا کرو بار بار اللہ کی ذات سے محبت ہو اللہ کی ذات ذاتی اس لیے ہمارے ہاں صفاتی ناموں کا ورد نہیں ہے ذاتی نام کا ورد ہے اللہ اللہ اللہ میں کافی عرصہ اس بات پہ سوچتا رہا کہ حضرت افسانی کا ختم ہے بلّہ لا, لا لا والا اللہ والا قوت اللہ بلّی عظیم ہے پوری میں حیران کہ یہ پتا نہیں کیوں مجھے شہر کی سوبت سے بڑے ہیرے موتی ملے تو فرمایا دیکھو حضرت مجد الفسانی اللہ کی ذات سے محبت کرتے تھے اس لیے ان کو مجدد الفسانی بنا دیا گیا انہوں نے اپنے ختم میں بھی اللہ کا سفاتی نام بھی رکھا ذاتی نام رکھا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ حضرت نے یہ نقطہ کھولا کہ لاہ قوت اللہ بلا تک ہے آگے علی عظیم نہیں ہے کیونکہ آگے صفاتی نام کہ میری کہیں توجہ ذات سے ہٹ کے صفات کی طرف نہ ہو رہے اتنا اللہ کی طرف توجہ تھی عجیب چیز ہے اس اس اسے نقش بندیا کے مشہور صرف ذات کا ذکر کرتے اللہ اللہ اللہ, اللہ کا ذاتی نام ہے کیونکہ صفاتی نام کا تذکرہ کریں گے اس صفت کا ہی تجلی آئے گی یا رحیم یا رحمان یا غفور وہ صفت آئے گی لیکن جب اللہ کہیں گے تو ننانوے کی ننانوے تجلیات آپ کی طرف آئیں گے کی اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہو اللہ اکبر کبیر اس لیے ہماری امت میں لوگوں نے کہا آرے نہیں آر نہیں اللہ دکھا دے ٹھیک ہے جواب آتا ہے اللہ ترانی ہو جائے لیکن ہم تو کریں گے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لندرانی سنا چاہتا ہوں سبحان کہ ہم تو لن ترانی کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے دیدار کے عاشق ہیں پھر صحیح مزہ آتے بندے کو زندگی کا تو اس لیے علم یا علم بیا یار کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتے اللہ اکبر کبیرا تو اس لیے دیدار مانگنا چاہیے دیدار مانگنا چاہیے بس اللہ کا دیدار مانگیں گے باقی جنت کاریں بہاریں جی روٹی بوٹی سب کچھ مل جائے گا تجی سے تجھی سے تجھ کو مانگ کر تجھی سے تجھ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تجھی سے تجھ کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کوئی کارے مانگتا ہے کوئی بہارے مانگتا ہے کوئی روٹی مانگتا ہے کوئی بیوی بی بی بچے مانگتا ہے ہم تو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں بس حضرت جنید بائیسامی کو بہت اونچا مرتبہ نصیب تھا کسی نے کہا یا اللہ یہ اتنا اونچا مرتبہ باجی بستانی کو مل گیا الہام ہوا کوئی کار کوئی ہم سے بیوی مانگتا کوئی بچے کوئی کوٹھی کوئی کیا گھر بار یہ باجیر جب دعا مانگتا ہے ہم سے کہتا ہے یا اللہ اپنا دیدار نصیفہ مانگتا تو تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سو سوال نہیں ایک سوال کے اندر ہی سارے کام ہو جائیں گے تو اس لیے اللہ سے اللہ کا دیدار مانگنا چاہیے یہ اصل چیز ہے اصل چیز ہے پھر باقی سب کچھ مل جائے گا اس لیے ہمارے حضرت خطوط لکھتے ہیں تو اس کے آخر پہ لکھتے ہیں کان اللہ الزان کل شہر یہ دنیا کی ہر چیز کے بدلے مجھے اللہ مل جائے یہ مطلب ہے اس کا ہر خط کے آخر پہ لکھتے ہیں کان اللہ کل شعین اسی لیے اللہ نے پوری دو ستر ملکوں میں ہمارے حضرت کو گھما دیا دیوبند مدرسہ او بڑے بڑے مشیک بڑے بڑے شیخ الحدیث ایسے دو زانوں ہو کے حضرت کے آنکھ بیٹھے تھے حالانکہ حضرت کہیں بھی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں عام لوگ ہیں اصل لیکن حضرت ہم جو آپ کی شخصیت میں کشش دیکھتے ہیں اتنی مکناطیس میں کشش نہیں ہے جتنے آپ کے اندر کشش ہے بڑے بڑے شہدیث ایسے لٹو ہو گئے ایک نظر دیکھنے کے لیے دیوانے ہو گئے یہ میں نے انداز تربیت میں اسی لیے لکھ دیا کہ میں اپنے حضرت کی ذرا جھلک دنیا کو دکھاؤں سب سے پہلے دیوبند کے جو محتم ہے, ہے ایک سفے کا اس نے یہ جملہ لکھا کہ دار دارالوبند کے لوگوں نے بہت سے مشیک اور بزرگوں کو دیکھا ہے اس لیے نو وارد نئے آنے والے مشیک سے متاثر نہیں ہوتے لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارے دیوبند کے عوام اور علماء کرام آپ کی شخصیت کے سحر سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمارے سارے انتظامات درہم برہم ہو گئے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا حضرت لے کے پگڑی باندھ کے جب گئے تو ایک تبلیغی آدمی بڑا پکا اجتماع حضرت کا تھا وہ خانقاہ میں تو اس نے نعرہ مارا تکبیر نارا تکبیر حضرت کو دیکھ کے بعد میں وہ شرمندہ بھی ہوا کہ یہ کیا دیوانگی ہو گئی کہ میں نے نعرہ کیسے مار دیا ہم تو نعروں کے خلاف ہیں انہیں کہا نعرہ مارا نہیں آپ سے مروایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ تو یہ دیکھو یہ شخصیت ہے جو سنت رسول میں فنا ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت فرماتے ہیں لوگ عبادات میں معاملات میں سنت کو اپناتے ہیں عبادات میں معاملات میں فرمایا میں نے عادات میں بھی سنت کو اپنایا لوگ کہتے ہیں کہا میں سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں وظیفہ حضور کی زیارت ہو جائے میں کہتا ہوں جاگتے ہوئے زیارت ہو یا سوتے ہوئے ان کے جی دونوں ہی بتا دیں پر اگر آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی عبادات معاملات عادات کو بھی سنت کے مطابق بنا لو گے سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے زیارت ہو جائے گی <سلام> اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر الحمد الحمدللہ رب العل اللہ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرا اپنا قرب اور محبت نصیف رہا علت و تو ذلتوں سے بچا اللہ یہ مسکین آج سردی میں دور دور سے ہے اللہ تیری محبت کا درد لینے ہیں ان کو سب کو درد نصیف یا اللہ یہ تیرا دیدار چاہتے ہیں ہم اہل تو نہیں ہیں بڑے بڑے بزرگ تیرا دیدار کریں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں دیکھے بزرگوں کے خادم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مشہق کی خدمت ان کے نوکر ہونے کے صدقے ہمیں بھی اللہ ایک جھلک دکھا دینا تیری ایک نظر کی بات ہماری زندگی کری ایک نظر کی بات ہماری زندگی کا سوال ہے علم یالمین اللہ یار یا اللہ ہمیں تو دیکھ رہے کبھی ہمیں اپنا آپ بھی دکھا رہا تھا ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث طور نہیں یا اللہ کہ نے ہمارے نبی کو میراج کروا دیا ہم بھی تو انہی کی امت ہی خادم ہے ہم پہ بھی ایک نظر کرم ہو جائے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے اپنا دیدار نصیب فرما دے یا اللہ اس دنیا میں اپنے جلال پردوں میں سے کسی پردے کا جلال نصیب دیدار نصیب فرما دے یا اللہ رہ فرما دے اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما دے مفقی کتنے دوست بیٹھے یا اللہ ان کو علم کی حضوری نصیب فرما دے نمازوں کی حضوری نصیب فرما دے ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے مشاہ کی نسبت کا عروج ہے یہ اللہ اس نسبت کے سر ہم سب کو سب نسبت فرما دے ہماری نسبت کو کبھی سے کبھی بنا دے یا اللہ قرآن کا عشق و جنون نصیب فرما دے اللہ قرآن کا عشق یا اللہ ہمارے جتنے منصوبے ہیں اور بنیں گے یہ اللہ ان سب کو اپنے فضل سے پورا فرما دیں یہ اللہ دنیا داروں کے پاس نہ جانا پڑے اپنے فضل سے عطا فرما دے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے جو امتحان دینا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی کو شرس نصیب فرما دے ہمیں یا اللہ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے عطا فرما دے یا اللہ جو دعائیں کروانا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا یا اللہ یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے اپنے فضل سے عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے یا اللہ کریم ہے تو کریم دے کے راضی ہوتے کے راضی ہوتے یا اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے قبول فرما لے نہیں قبول کرنا پھر بھی قبول فرما لے اور یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا مولا تو اپنے شان کے مطابق آتا یا اللہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جتنی غیر تکوا غیر اولا چیزیں ساری دور فرما کے اعلیٰ قسم کا تقوا نصیب فرما لے یا اللہ یا اللہ اللہ اس نسبت کے صدقے سچی سچی تکوا تہارت والی زندگی نصیف فرما اور ہمارے سارے دور ساری چیزوں کو کام یا فرما دے جو جو جس کے دل میں جائز شریع دعا سب کی دعائیں قبول فرما آخری وقت پہلے آپ پہنے ہو لا انا حیل رہا کل کی مجلس میں خصوصی مجلس ہوگی کل وہاں